فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے جی مدنی قاعدہ میں آپ کو خوش آمدید مرحبا تو آج کے سلسلے کو اول تو آخر دیکھیے آج بھی ہم آپ کے لیے رنگ برنگے مدنی پھولوں سے سجے مرحلے لے کر آئے ہیں اور آج آپ کا سبق ہے حرف با یہ کیا ہے با یہ کیا ہے با جی با کو ہور سے ہوئے با کے نیچے ایک, ستار ایک ستار تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں الف سے الف سے اللہ اور آج انشاءاللہ شاء اللہ کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے اور پیارے پیارے مدنی منو اب باں کی مزید پہچان کروانے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک شاندار سا مرحلہ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی منوں ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے بادل کچھ پھول جی یہ کس چیز کی آواز ہے وا, آ رہا ہے اب جہاز کو غور سے دیکھیے جہاز کا دروازہ کھلا اور اب باہر تشریف لا رہا ہے ایک حرف اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کیا یہ با ہے با نہیں ہے جی کبھی دروازہ کھلا اور اب باہر تشریف لا رہا ہے ایک اور حرف تو بتائیے یہ باہر ماشا عملہ ہے جی ہاں اب اس جہاز کے اندر سے بھی ایک حرف باہر تشریف لے گا بتائیے یہ با ہے یہ آپ کا جواب درست ہے یہ ایک اور کہاں آ رہا ہے اب شاید اس کے اندر ہو آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک اور ہر جی پھول پر تشریف لے آیا کیا یہ با ہے با نہیں اب ایک اور جہاز آیا دروازہ کھلا اب دیکھتے ہیں کون سا ہر باہر آ رہا ہے یہ ہمارا آج کا سبق واہ بھائی واہ آپ کو تو حرف باقی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے مبارک ہو ماں شاء اللہ جزاک اللہ خیرات جی تو پیارے پیارے مدنی منو دیکھا آپ نے آج کا پہلا مرحلہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو باقی پہچان ہو گئی ہوگی کوئی آپ کو نیند سے اٹھا کے بھی پوچھے گا یہ کون سا ہر تو آپ کیا کہیں گے با, با اگر با پوچھا جائے گا جی تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادرین ابھی ہم نے آپ کو ہر با کی پہچان کروائی اور اب بتائیں گے نام سے متعلق مدنی پھول پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو عامل زکوۃ و اشر وغیرہ حاصل کرنے والا ذمہ دار بنا کر بھیجتے تو اس سے اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتا تو خوش ہوتے اور اس کی خوشی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ دیکھی جاتی تھی اور اگر اس کا نام ناپسند ہوتا تو اس کی ناپسندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے چہرے پر جاتی شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث پانک کے تحت لکھتے ہیں اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو نام کے اثر نام والے پر پڑتے ہیں برے نام والے کو لوگ اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے اچھے نام والے کے کام بھی انشاءاللہ اللہ زوجل اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے مدنی منوں اور مدنی منوں کے اچھے نام رکھنا چاہیے سب سے اچھا اور پاکیزہ نام ہے محمد اگر آپ کے گھر میں مدنی مننے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا نام محمد رکھے اور پکارنے کے لیے آپ کوئی بھی پیارا سا نام رکھ سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہر با سے پیارے پیارے نام آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ با سے کون کون سے نام آتے ہیں جی بتائیے آپ آج جی بابر نام بھی با سے آتا ہے اور کون بتائے گا آپ بتائیے جی یہ بھی اچھا سا نام ہے با سے تو ہمارے مدنی منو نے جو ہے کچھ نام بتایا اور مدنی منوں کے ہی نام بتائے تو اب ہم کچھ نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اگر آپ ہر با سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں بدر اس کے معنی ہیں چودویں رات کا مکمل چاند اور یہ صحابی کا بھی نام ہے تو آپ بدر نام بھی رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ اس نام کو کہتے ہیں بدر تو بدر جو ہے وہ درست نہیں ہے درست تلفظ ہے اس کا بدر کیا ہے درست تلفظ بدر تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی با سے ایک بہت ہی پیارا اور مقدس نام پیارا پیارا میٹھا میٹھا نام اور وہ نام ہے بلال جی حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ اپنے مدنی منع کا نام بلال رکھ سکتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آہٹ آپ کے قدموں کی آواز پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تو بلال جو ہے وہ موزین رسول بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نسبت سے آپ اپنے مدنی منع کا نام بلال رکھ سکتے ہیں اور بلال نام مسلمانوں میں ماشاء اللہ خوب خوب رکھا جاتا ہے اچھا جی کچھ مدنی منیوں کے نام جو ہے ہم پیش کر رہے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں بسرا اور اس کے معنی ہے کومپل اور یہ ایک سابیہ کا نام ہے تو اگر آپ با سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو بسرا نام رکھ سکتے ہیں جی یہ ایک اور نام ملاحظہ کیجئے بردا اس کے معنی ہیں کنیس باندی اور حضرت جعفر بن برقان رحمتہ اللہ تعالی کی والدہ کا نام ہے تو آپ بردا نام یہ بھی اچھا نام ہے رکھ سکتے ہیں یہ ملاحظہ کیجئے بلقیس ملکہ سبا کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلیمان علا نبینہ سلاۃ والسلام کے آپ نکاح میں آئی تو بلقیس نام بھی اچھا نام ہے پیارا نام ہے تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں جی اب پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں اب ہم آپ کو ایک ایسا مرحلہ دکھا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آج آپ کو معلوم ہوگا کہ با سے کون سی مقدس چیز آتی ہے علیف سے کیا آتا ہے لا. اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں با سے کون سی مقدس چیز آتی ہے آئیے مرحلہ ملاحظہ کریں پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ابھی آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی یہ ہے بیت اللہ شریف اب آپ بتائیے کیا ہے بیت اللہ شریف اور یہ ہے مقام ابراہیم علیہ السلام کیا ہے مقام ابراہیم علیہ السلام اور یہ ہے ایک کتاب کیا ہے کتاب اور یہ ہے آپ کا پسندیدہ پھل آم کیا ہے یہ اب آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے با اب آپ ان چاروں چیزوں کو غور سے دیکھیے اور بتائیے بھائی کون سی چیز آتی ہے کتاب جی نہیں مقامی ابراہیم علیہ السلام نہیں بھائی یہ بھی نہیں ہے بیت اللہ شریف جی ہاں با سے آتا ہے بیت اللہ شریف با سے با سے جی جو اسکرین پر مدنی منہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ بھی مل کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے با سے بان سے بیت اللہ جی با سے بیت اللہ شریف آتا ہے علی سے اللہ با سے بیت اللہ یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے تو آئیے بیت اللہ شریف سے متعلق کچھ مدنی پھول سنتے ہیں پیارے مدنی ملو اور مدنی منوں بیت اللہ شریف مسجد حرام میں ہے اور بیت اللہ شریف کو خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان اسی بیت اللہ شریف کی طرف روخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں اس بیت اللہ شریف کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ فرمانے والا ہے حدیث پاک میں ہے کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے ہر سال لاکھوں لاکھ حادث اس بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں بھی اس بیت اللہ شریف کا بار بار نصیب فرما آمین آج ہم آپ کو ہر با کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں تو کوئی ایسا مدنی منہ ہے جو ہمیں شیر سنائے ہر با سے اردو میں بے سے آپ سنائیں گے چلیں جی سنائیے اللہ تو بات سے جو ہے یہ شعر بھی آتا ہے جو ہمارے مدنی مننے نے آپ کو سنایا اب ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو ایک ایسا مرحلہ کہ جس کے ذریعے پیارے مدنی منو اور مدنی منو آپ کو ہر با لکھنا اچھے انداز سے آ جائے گا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو اسکرین پر ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے اور خالی صفحے کے اوپر کون سا حرف ہے آپ کو تو با کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے آئیے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ حرف با کو کیسے لکھتے ہیں آپ بھی اپنے پاس ایک خالی صفحہ اور پینسل رکھیے ایک بات یاد رہے اگر آپ کو ہر بار لکھنا آ گیا تو آپ کو کچھ اور روز بھی لکھنا آ جائیں گے بس نقطوں کا فرق ہے یہ دیکھیے چاہ کو لکھنے کا طریقہ پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئیے چلو سیکھ اب اسی طرح آگے بڑھتے جائیں سیکھے اور آخر میں تھوڑا سا نیچے سے اوپر لے کر جائیں چلو سیکھے کور اور یاد رہے با کے نیچے ہے ایک نقطہ اب ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں پینسل کو معمولی سا اوپر سے نیچے لانا ہے پھر سیدھے لے کر جانا ہے اور اب نیچے سے معمولی سا اوپر اور اس کے نیچے ایک سیکھتا ہو گیا واہ آپ کی سمجھ میں آیا سیکھ تو چلیں جی اب آپ بتائیے پینسل کو تھوڑا سا چھ کے لے کر جائے لے کے جائے اور پھر نیچے سے چھوڑا سا سیکھے واہ بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کو بال لکھنا بھی آ گیا مرحبا ماشا اللہ جسا کلّا ہوں خیرا جی تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی من آپ کو بال لکھنا آیا جی اب کون ہمیں جو با لکھ کر دکھائے گا چلیں جی آپ آ جائیے ہماری مدنی منی ہے جو کہ با کس طرح لکھتے ہیں بتائیں گی ڈل لکھیے جی یہ ہماری مدنی منی نے لکھا ہے با لیکن چھوٹا سا لکھا ہے چلیں جی اچھا لکھا ہے با کیسے لکھتے ہیں ایسے جی اب اور کون لکھے گا آپ یہ ایک اور چھوٹی سی مدنی منی بیٹھی ہوئی ہیں یہ ایک اور مدنی منی آ رہی ہیں جو کہ با لکھنا بتائیں گی ارے یہ دیکھیں یہ کن کا انداز ہے ایک اور لکھیں دیکھیں یہ والی لائن جو ہے نا یہاں سے تھوڑا سا بڑھائیے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک بڑی ہوئی ہے اور ایک چھوٹی ہے تو آپ جو ہے اس کو برابر کیجئے یہاں لکھیں یہاں پہ لکھیں یہ تو نون جیسا لگ رہا ہے آپ بیٹھیں جی اور کون ہے آپ آؤں یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں یہ آپ کو بتائیں گے با کیسے لکھتے ہیں جی کچھ بہتر ہے جو بھی چیز لکھیں تو پوری توجہ کے ساتھ لکھیں اور کوشش کیجئے جس انداز سے آپ کو بتایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے اس انداز سے لکھنے کی کوشش کریں تو اس طرح آپ کی لکھائی بھی اچھی ہوگی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو ہر با کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو با لکھنے کا طریقہ بتایا اب ہم جانتے ہیں با کو پڑھنے کا طریقہ عربی میں کچھ بچے عربی میں با کو جو ہے بے پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ اردو میں ہے بے اور عربی میں کیا ہے با یاد رکھیں با کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ با دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور ہونٹوں کا کچھ حصہ جو ہے خشک ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے تر ہوتا ہے تو با جو ہے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے با کہاں سے ادا ہوتا ہے با ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے آج ہمارا سبا کے ہر با تو آئیے با کی دہرائی کرتے ہیں با با با با کہاں سے ادا ہوتا ہے ہوٹو سے ادا ہوتا ہے اور ہوٹو کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے کون سنائے گا با با جی اور کون سنا رہا ہے یہ با جی واہ بھائی واہ ہماری مدنی منی کو با پڑھنا آ گیا آپ بھی سنائیں گی سنائیے با آپ کا گلا خراب لگ رہا ہے جی آپ بھی سنائیں گے سنائیے جی اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ پڑھیے جی ماشاءاللہ اللہ تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین آج ہم نے آپ کو با کے بارے میں معلومات فراہم کی سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج آپ کو سبق تو یاد ہے نا اپنا آج ہم نے آپ کو کیا بتایا بان سے بان سے باسے بان سے آتا ہے بیت اللہ اور بیت اللہ شریف کس رنگ کا ہے جی بیت اللہ شریف پر جو ہے کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے آئیے اب بیت اللہ شریف میں رنگ بھرنے کے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی منوں ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے بیت اللہ شریف جی ہاں یہ بیت اللہ شریف ہے مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں بیت اللہ شریف میں کون سے رنگ ہیں کالا اور پیلا جی ہاں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور بیت اللہ شریف نظر آئے گا ہم نے اس بیت اللہ شریف میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے دی, اچھا اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی آپ نے ان رنگوں کے نام بتانا ہے سفید لال نیلا کالا اب ہم کالے رنگ کی پینسل سے بڑھتے ہیں کانا زنگ اور رنگ بھرتے وقت یہ بھی احتیاط کیجیے کہ رنگ باہر نہ نکلے اور جہاں جو رنگ بھرنا ہے وہاں وہی رنگ نظر آئے رنگی رنگ رنگی جی یہ کالا رنگ مکمل ہوا اب آپ کو کون سا رنگ بھرنا ہے پیلا رنگی اور یہ رنگ بھی مکمل ہوا اب بتائیے دونوں ہی بیت اللہ شریف ایک ہی رنگ کے نظر آ رہے ہیں جی ہاں اور یاد ہے نا با سے آتا ہے بیت اللہ شریف ماشا اللہ جسا کما ہوں تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو حرف با کے بارے میں معلومات فراہم کی اور آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف تا کے بارے میں تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ